جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی فرما رہے ہوں گے وائس اگر آ رہی ہے تو میرے ٹیکسٹ پر لکھ بتا دیں جزاک اللہ آمین گیارہ بارہ آج باب المدینہ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی ہے اور وقف وقتے, وقتے سے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا پانی نصیب فرمائے اور پانی کے نقصانات سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے آمین تو انشاءاللہ ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں <تصفح> الحمدللہ رب والصلاة والسلام الحمد سید المرسلین اما بائی فلحین والسلام والسلام رسول اللہ ولا علی يا حبيب یا حبیب اللہ وسلم يا یاربی الله اللہ ستائیس ہے سپارہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے من قبل من نار اور جن, جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھویں کی آگ سے یہ جنات کا ذکر ہے کہ جن جو ہیں جنات جو ہیں ان کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے اس سے پہلے تو وہ آپ پچھلی رائے کا ترجمہ اگر سن لیں مِن سلسَالٍ مِن حَمَانٍ مَسْنُونٍ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتے ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاحدار گارہ تھی تو آدمیوں سے پہلے انسانوں سے پہلے اللہ رب العزت نے جناط کو پیدا فرمایا اور جناس کا ذکر رب فرما رہا ہے کہ بے دھویں کی آگ سے ایسی آگ کے جس میں دھواں نہیں ہے اس سے پیدا فرمایا ہے یعنی جو اپنی حرارت و لطافت سے مساموں میں نفوذ کر جاتی ہے ایسی آگ سے جن جو ہے الجان کی اولاد کی جماعت ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے اور الجان جنات کا باپ ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا اور الجان سفید رنگ کے سانپ کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح جن کی دو قسمیں ہیں ایک قسم روحانی ہے یہ انسان کے تمام حوا سے مخفی ہوتی ہے اس اعتبار سے جن میں ملائکہ اور شیاطین دونوں داخل ہیں لہذا ہر فرشتہ جن ہے لیکن ہر جن فرشتہ نہیں یہ علامہ حسین بن محمد راغب اشفہانی کہتے ہیں تو اس معنی کی پر پربو صالح نے کہا کہ تمام فرشتے جن ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ روحانیین کی تین قسمیں ہیں اس میں سے نیک فرشتے ہیں اور شر جو ہے وہ بد شیتیں شیاتین ہیں اور اشرار دونوں ہیں اور انہی کو جن کہتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ جن میں بھی فرمایا کہ بے شک ہم میں سے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو جس نے اتحا کی اس نے نیکی کا راستہ تلاش کر لیا اور جس نے نافرمانی کی تو وہ جہنم کا ایندھن ہے تو حضرت اکری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ الجان جنات میں مسخ کیا ہوا ہے جیسے انسانوں میں بندر اور خنزیر مسخ کیے ہوئے بہت نتیر ہوئے ہیں بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مسخ شدہ انسانوں کی نسل جائی نہیں کی اور بندر اور خنزیر سے پہلے بھی ہوتے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ بندر اور خنزیر کیا انہی کی نسل سے ہیں جن کو مسق کیا گیا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس قوم کو ہلاک کرتا ہے یا جس قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی نسل جاری نہیں کرتا اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے ہیں تو بہرحال یہ جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے بغیر دئے والی آگ سے اور انہی کا یہاں ذکر ہے اور فرشتے جو ہیں وہ جن وہ ایک قوم کے اعتبار ہیں ورنہ حقیقت میں تو ان کو نور سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے اور یہ جنات الگ ہیں اس پر صحیح مسلم کی حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ طاہرہ سیدہ ربیق اللہ تعالی انہا ریان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تم سے بیان کیا گیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام کی پتلے کو پڑا رہنے دیا سولیز نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا وہ غور کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں تو اس نے جان دیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ کو غضب اور شہوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی وہاں بن منبع سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا کیا ہے وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا مرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنات کی کئی قسمیں ہیں جو خالص جن ہیں وہ ہوا ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ مرتے ہیں اور نہ نکاح کرتے ہیں اور نہ بچے جنتے ہیں اور ان کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں اور, کرتے ہیں اور مرتے ہیں اللہ اکبر میرا پاک فور ارشاد فرما رہا ہے آئے نمبر اٹھائیس اور انتیس تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبو دار سیاہ گارے سے ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا اللہ اکبر کبیرا یہ روح پھونکنے سے مراد کیا ہے جو حیات عطا کر لوں سجدے میں گر جانا یعنی اس کی تعظیم کی وجہ سے تو یہ دو آئے جن کی آپ نے کلاوت جو ہے وہ سماج فرمائی ہے دیکھیے کہ کسی وجود وصف میں کوئی بشر آپ کی مثل نہیں ہے آپ سے جو مماثلت ہے وہ صرف ادمی وصف میں ہے یعنی جس طرح ہم خدا نہیں ہیں اسی طرح آکا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نہیں ہے روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے کہا جاتا ہے اس کی روح نکل گئی یعنی اس کی جان نکل گئی تو یہ روح سے متعلق معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے متعلق ارشاد فرمایا روح کا ذکر حدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح پرانے مجید میں روح کا ذکر بار بار آیا ہے اور اس کا متعدد معانی پر اطلاق ہے لیکن اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم رہتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے اور روح کا اطلاق قرآن مجید وہی رحمت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روح کی مشہور تاریخ وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے فاضی ابو بکر نے کہا اس میں تردد ہے کہ روح سانس ہے یا حیات ایک قول یہ ہے کہ روح ایسا جسم ہے جو اجسام ظاہرہ اور آزائے ظاہرہ میں شریک ہے ایک قول یہ ہے کہ ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی اور جب اللہ جسم کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو روح کو اس جسم سے معذوم کر دیتا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ روح خون ہے اور روح کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں تو یہ چند باتیں بہرحال میں نے عرض کر دی ہیں اللہ اکبر علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ روح جس میں لطیف ہے اور اللہ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تو اللہ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے اور ہم نے اپنی کتاب تذکرہ میں احزیب ذکر کی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ روح جس میں لطیف ہے اور یہ کہ نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہ تو ہو گیا روح سے متعلق مسئلہ جو رب نے یہاں فرمایا کہ فائزہ سب تو جب میں اسے چیز کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معاوض ضرور پھونک لوں اب جو سجدے سے متعلق فرمایا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ حضرت اعظم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور یہ تعویم اور تقریم کا جو ہے وہ سجدہ تھا تعویم اور تقریم کا سجدہ تھا سجدہ عبادت نہیں تھا اور اللہ تعالی مالک ہے وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے سو اللہ قبارکو اعلیٰ نے حضرت سیدنا ان آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور قفال نے یہ کہا ہے کہ فرشتے حضرت اعظم علیہ السلام سے افضل تھے اور اللہ نے ان سے حضرت اعظم علیہ السلام کو سجدہ کرا کے ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا تو اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا اور یہ موتضلا کا مذہب ہے اور ایک اور یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت اعظم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کریں اور حضرت اعظم علیہ السلام ان کے لیے ببنزلہ قبلہ تھے سبحان اللہ تو یہاں پر سجدے کا لغوی شرح معنی اور اس کی فضیلت بیان ہو سکتی ہے جیسا کہ سجدے کی فضیلت پر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی حضرت سید و ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے سو تم سجدے میں بسرت دعا کیا کرو آیت نمبر تیس اور اکتیس فصل ملا کل لوہم تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے الا ابلیس اباسا الساجدین سوائے ابلیس کے اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا یعنی حضرت علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو یہ اللہ تعالی نے فرشتوں کا خیل بھی ذکر فرما دیا ابلیس کی نافرمانی بھی ذکر کر دی اللہ نے پہلے جمع کی سیگے سے فرمایا اس کا معنی ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا پھر کلوہن سے اس کی تاکید کی کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اکثر فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہو اور سب فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو اس لیے فرمایا کلوہن لیکن یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اکثر فرشتوں کے سجدہ کرنے کا اہتمام ثافت ہو گیا پھر بھی یہ اہتمام باقی رہا کہ بعض فرشتوں نے ایک وقت میں سجدہ کیا ہو بعض نے دوسرے وقت میں سجدہ کیا ہو لیکن جب یہ فرمایا اجمع تو یہ اہتمام بھی ثافت ہو گیا اور اب مانا یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا بیس فرمایا سوائے ابلیس کے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا ابلیس کا مانا اور یہ کہ وہ جنات سے ہے یا فرشتوں سے بہرحال جن ہے یہ اور اس کا ذکر کئی دبا ہو چکا آیت نمبر بتیس سے لے کر اڑتیس تک یہ آیتیں جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں ترجمہ غور سے سنیے گا پھر اس ضمن میں چند باتیں حل کروں گا آیت نمبر بتیس سے لے کر اڑتیس تک فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا بولا مجھے ذہبہ نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو بودار گارے سے دی. فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں المین <الْمُنْغَرِين> فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اس معلوم یوم عل وقت اس معلوم وقت کے دن تک محلت ہے تو یہ شیطان کے مربور ہونے کا یہاں ذکر اور شیطان کا مہلت مانگنا اللہ تعالیٰ سے ان آیا میں مضکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے طویل کلام کیا اور حالانکہ اتنا طویل کلام پرانے مجید میں کسی نبی کے ساتھ بھی مضبوط نہیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لئے فضیلت تب ہوتی جب اس کے ساتھ عزت اور کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کلام ہوتا اللہ نے اس کے ساتھ یہ کلام احانت اور غزل کے ساتھ دیا ہے دوسری بحث یہ ہے کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ لڑ حضرت اعظم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ اس کا جسم لطیف ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کسیف اور جسم میں لطیف جسم میں کفیف سے افضل ہے اور وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے نفس کے مقابلے میں قیاس کو جو ہے وہ ترجیح دی اور اس وقت کیا جاتا ہے جب نفس یعنی حکمیں سری نہ ہو اس نے حشر تک کی مہلت مانگی تھی کیونکہ حشر کے بعد موت نہیں ہے اللہ نے اس کو حشر تک کی مہلت نہیں دی بلکہ وقت معلوم تک مہلت دی تو بہرحال اللہ تعالی نے اس کو بہرحال طویل مہلت ادا فرمائی میرا رد ارشاد فرماتا ہے فائد نمبر انتالیس چالیس اور رب لهم الارض ولا بولا اے رب میرے اے رب میرے فسم اس کی تعلیم گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کر دوں گا اللہ عبادت کا منہ مل مخلسی مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں خالحا سرا تم سرا تم علجہ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے دیکھیے اس میں شیطان کہہ رہا ہے اے رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بلاوے دوں گا بلاوے دوں گا یعنی دنیا میں گناہوں کی رغبت دلاؤں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا یعنی دلوں میں وسوسہ ڈال کر پھر کہ مگر جو ان میں چنے ہوئے بندے ہیں یعنی جنہیں تو نے اپنی توحید و عبادت کے لیے برگزیدہ فرما لیا اس پر شیطان کا وسوسہ اور اس کا قید نہ چلے گا یہ ہے ان آیات کا مقوم تو دیکھیے اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ ابلیس کو گمراہ کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ گناہ نہ کرتے یہ ایک عام بات ہے جو کہ بہت لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اللہ رب العزت نے طویل مدت عطا فرما دی طویل عمر شیطان کو عطا فرما دی اور اس کا ذکر اپنے پاک کلام میں بھی کر دیا اگر رب شیطان خدیث کو اتنی طویل عمر نہ دیتا تو لوگ گناہ تو نہ کرتے یہ ایک اشکال ہے اس کا جواب کیا ہے توجہ چاہوں گا دیکھیے ابلیس نے کہا کہ میں ضرور ان کے لیے برے کاموں میں زمین میں خوش نما بنا دوں گا اس معین کا مطلب یہ تھا کہ جب میں آسمانوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وس ڈالنے اور شجر ممنوع کی طرف رغبت دلانے میں کامیاب ہو گیا تو میں زمین پر ان کی اولاد کے دلوں میں وس ڈالنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور میں ان کی نظروں میں دنیا کی چیزوں کو حسین و جمیل بنا کر پیش کروں گا حتیٰ کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائیں گے اس مقام پر یہ اشکار ہوتا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت طلب کی اور اس نے یہ تصریح کر دی تھی کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ان کو گمراہ کرے گا اور ان کو کفر اور معاصیت کی طرف مائل کرے گا اور جب اللہ نے اس کو عمر طبیل تک مہلت دے دی تو گویا اللہ نے اس کو گمراہ کرنے کی قدرت دے دی یہ انبیاء اور رولیا مخلوق کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابلیس ان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مصلحد کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ امبیا رولیا کو باقی رکھتا اور ابلیس اور اس کی ضروریت کو فنا کر دیتا تاکہ انسان عبادت کرے اور گناہ نہ کر سکیں یہ ایک سوال ہے اب اس کا جواب کیا ہے اللہ نے حکمت کا اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا جائے اس نے نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اولیاء کرام اور علماء عام کو پیدا کیا اور بدی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس اور اس کی ضروریت کو پیدا کیا اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دیں ایک قوت اس کو دنیا کی رنگینیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور دوسری قوت اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو عقل عطا کی اور اس کو اختیار دیا کہ وہ نیکی اور بدی اور ایمان و کفر کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے سو جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو کفر اور بدی کو اختیار کرے گا وہ ناکام ہے سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست بنایا پھر اسے بدی اور نیکی سمجھا دی بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا اور وہ بے شک ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں میں ملوث کر لیا سورہ بلد اور ہم نے اس کو نیکی اور بدی کے دونوں واضح راستے دکھائے تو وہ نیک عمل کی دشوار گزار گاٹی سے کیوں نہیں گزرا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یعنی آپ کے ساتھ بھی کیا ایسا ہے تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ شیطان میرا اطاعت گزار ہو گیا اور وہ مجھے بلائی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا انہیں سرکار نے اس کو مسلمان کر دیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تبارکہ و تعالی نے عمومی طور پر ہدایت کے لیے انبیاء اور علماء کو پیدا کیا ہے اور عمومی طور پر گمراہ کرنے کے لیے ابلیس اور اس کی ضروریت کو پیدا کیا ہے اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ہر انسان کو نیکی کی تلقین کے لیے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے اب انسان کے اندر اور باہر نیکی کے دوائی اور محرکات بھی ہیں اور بدی کے دوائی, بدی کے دوائی اور محرکات بھی ہیں اور اسی طرح انسان کو اللہ نے اچھے اور برے کام کی سمجھ اور عقل سلیم عطا ہے اب اگر وہ اپنے اختیار سے ایمان اور عبادات کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایمان اور عبادات کو پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنے اختیار سے کفر اور معاشی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کفر اور معاشی کو پیدا کر دیتا ہے شیطان کا اس کے اوپر کوئی تصرف اور تسلط نہیں ہے وہ وسوزے کی صورت میں صرف برائی کی دعوت دیتا ہے اس کے مقابلے میں انبیاء اولیاء اور علماء الزام اس کو نیکی اور خیر کی دعوت دیتے ہیں اللہ تبارک وطلا نے اس پر خیر اور شر کے دونوں دو راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو اچھائی اور برائی سمجھا دی ہے اب وہ جس چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ اسی کے لیے اسی چیز کو تازہ کر دیتا ہے اور اس پر جزا اور سزا اور ثواب اور عذاب اس کے اختیار اور ارادے کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے اگر اللہ چاہتا ہے تو اپنی قدرت سے تمام انسانوں میں ایمان اور عبادات کو پیدا فرما دیتا شیطان کو پیدا کرتا نہ برائیوں کو لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا اس طرح بغیر ذاتی اختیار اور ارادے کے محرض جبر سے اطاج کرنے والے اس کے پاس سرشتے بہت ہیں بلکہ یہ ساری کائنات اور انسان کے جسم کے اندرونی تمام آزاد سب کے سب جبر سے اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی کا, اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق جو ہے وہ پیدا کی جائے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کے اندر اور باہر گناہ اور عبادت دونوں کی ترغیبات ہوں پھر اس کو عقل اور شعور دیا جائے پھر جو اپنی عقل اور شعور سے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کو اختیار کرے اس کو دائمی اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے اور جو اطاعت اور عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کو اختیار کرے اس کو دائمی سزا اور عذاب کا مستحق قرار دیا جائے سو شیطان کو پیدا کرنا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے تو یہ ایک بڑا وقف تھا ہے جس کی کاٹھ کرنے کی ہم نے کوشش کی اللہ تعالی جو ہے وہ کرم فرمائے اور ہمیں نیکھی کے رستے پر چلنے کی توفیق رفیق جو ہے وہ عطا فرمائے میرا پاک پرور ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر دیالی ارشاد ہوا عِبَادِ سَلَطَ عَلَيْهِ سلطان بے شکوں پر تیرا خوش قابو نہیں سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں کیا مراد ہے دیکھیے بے شک میرے بندوں پر میرے بندوں سے مراد کیا ہے یعنی ایماندار اللہ کے ایماندار بندے ان پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں سے جو تیرا ساتھ دیں یعنی جو قاصر کے تیرے مصیبہ فرما بردار ہو جائیں اور تیرے استباع کا قصد کر لیں اور اسی طرح میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر جو ہے وہ ترتالیس اور چوالیس و جہنم اجمائین اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے لہٰ اب واب لکل مقصوم اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بتا ہوا ہے دو آئے ہیں یہ فرمایا بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے مراد کیا ہے بالکل ظاہر بات کی ابلیس کا بھی اور اس کے اجتماع کرنے والوں کا بھی اور پھر فرمایا کہ جنت کے جہنم کے جو ہے وہ سات دروازے ہیں یعنی سات طبقے ہیں ابر جہیز کا کال ہے کہ دوزخ کے سات درجات ہیں سات طبقے ہیں اول جہنم پھر لزا خطامہ سعید سقر جشین اور حاویہ یہ سات جو ہے وہ دروازے یا اس کو مطلب آپ طبقے کہہ لیں اور فرمایا کہ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بتا ہوا ہے یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے بھی سات حصوں میں منقسم, منقسم ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک در معیم کیا گیا ہے کہ فلاں یہاں سے گزرنا ہے فلاں یہاں سے گزرنا ہے حضرت علی مرتبہ اللہ تعالی وضح الکرین فرماتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے کہ جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر کہہ بی ہیں آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بتایا اللہ اکبر اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں حضور علیہ السلام کی امت کے گناہ گار مناہگار ہوں گے اور یہ طبقہ خالی ہو جائے گا اور اس کے خالی دروازے کھڑکھاتے خڑا رہیں گے کیونکہ جو ایمان پر جائیں گے انشاءاللہ ان کی بخش تو ہو ہی جائے گی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سات حصوں کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جہنم کے سات حصوں میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ میں شک کرتے ہیں ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے غافل ہے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہباز کو اللہ کے احکام پر ترجیحوں کے ہیں جو اپنے غیر کو اللہ کے غیر کے مقابلے میں زیادہ فرار دیتے ہیں ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حصے کی رقبت کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اور ایک دوسرا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں اللہ اکبر طمیرہ اللہ تعالی جہنم کی بو سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنے محدود علیہ السلام کے جوڑوں کی خیرات آقا خیراتے خوشبودار مبارک اللہ جنت کی خوشبو اور اس کے مناظر نصیب فرمائے آمین میرا پاک پانچ پرور د ارساف کروا رہا ہے آیت نمبر پینتالیس سے آیت نمبر تک تکاوت کر رہا ہوں ان نلمت وے شک در والے باغوں اور چشموں میں ہیں اد بسلامین آمینین ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے آپس میں باری ہے تختوں پر رو برو بیٹھے نہ یہ مخصوص عجیب نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں اللہ کو اکبر اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگ موتضرہ کے نزدیک اس سے مراد وہ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے مجرب رہے ہوں اور اگر ان سے کبھی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا تو مرنے سے پہلے اس پر توبہ کر لی ہو یہی لوگ آخرت میں جنت اور چشموں میں ہوں گے اور جمہور اہل سنت کے نزدیک اس سے وہ مراد ہیں جو کفر اور شرک سے دائمند مجتنب رہے ہوں لیکن متقی ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے ہر ہر قبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہو جس طرح قاتل ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس نے انسان کے ہر ہر فرد کو قتل کیا ہو اور عالم ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہر ہر مسئلے کا علم ہو ایک انسان کو قتل کرنے والا بھی قاتل کہلاتا ہے چند عام پیش آنے والے مسائل کو جاننے والا بھی عالم کہلاتا ہے اسی طرح زندگی چند بار خوف خدا سے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنے والا بھی متقی ہے ولیمن خوفا مقام رب بھی جو اپنے رب کے پاس سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنتان دو جنتیں ہیں سو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زندگی میں ایک بار بھی ڈرا اور خوف خدا سے اس نے کسی کبیلا گناہ کو ترک کیا وہ اس آیت کا مستاف ہے وہ اما مم خوف ربی ونا ہوا جن کا اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس امارا کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانا جنت ہے جنت ہی ہے تو سو جس شخص نے زندگی میں ایک بار بھی خدا سے اپنی خواہشوں کے منہ اور گوڑے کو گناہوں کی وادی میں دوڑنے سے روک لیا وہ اس عیسائیت کا مصداق ہے اللہ ہر حال میں عطا فرمائے ہر حال میں متقی بنائے آمین اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اور گناہ بھی کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے وہ اللہ کی مشیت پر موقف ہے اگر اللہ چاہے تو نبی پاک علیہ السلام کو ان کی شفاعت کا حکم دے آپ کی شفاعت قبول فرما کر ان کو بخش دے گا یا اپنے فضل محل سے ان کو بخش دے گا یا ان کو دوزخ میں کچھ سزا دے کر نکال لے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو لوگ مسلسل گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں پر نازم اور طائب نہ ہوں ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا حشر متفقین کی طرح ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ جاسیا آئٹ نمبر 21 مفہوم جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں کیا انہوں نے یہ گمہ کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مسل کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں ہائے ہائے ہا ہا اللہ اللہ چشموں سلامتی اور امن کے بارے میں بھی ان آیات میں فرمایا گیا ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ چشموں سے مراد ہیں پانی شراب دودھ اور شہد کے دریا اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمان نے لکھا کہ اس سے پانی شراب سلسبیل اور تسنیم کے دریا مراد ہیں اللہ اکبر طبیعت تو فرمایا کہ جنتیوں کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی وہ ہم نے ان سب کو نکال دیا ہے یعنی کینا نہیں ہوگا وہاں پر ایک دوسرے سے بغض نہیں ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے امام فخر الدین راضی علیہ رحما نے فرمایا جس طرح دو شیشے متقابل ہوں تو ایک کا عق دوسرے میں نظر آتا ہے اسی طرح جب جنتی متقابل ہوں گے تو ایک کے انوار دوسرے میں مناقص ہوں گے کیا بات ہے مدینے کی آیت نمبر 49 اور 50 نقدی عبادی انی انکور الرحیم خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان وہ انابی حل آزاب اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اللہ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں متقی اور غیر متقی پہلے اللہ نے متقین کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں اللہ نے غیر متقین کا ذکر کیا ہے اس آیت میں اللہ کا خاص لطف و کرم یہ ہے کہ بندوں کے حسمت اپنی طرف فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کیا بات ہے جیسے اللہ نے میراج کے ذکر میں فرمایا سبحان اللہ جی اسر اب بھی سبحان ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے گیا سو یہ اضافت تشریف اور تقریب کے لیے ہے کہ فرمایا میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اوپر اپنے بندوں کی مقصد کو لازم کر لیا ہے حضرت سیدنا ابو نابو ہو اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس دن اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو سو رحمتیں پیدا کیں ننانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا اور اگر مومن یہ جان لیتا اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بخاری کی حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہ ہو تو دونوں باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے یہ ہے درمیانہ اور جب بندہ اس درجے پر ہوتا ہے تو پھر جس سے بندہ خوف کھاتا ہے اللہ اس سے اس سے بچاتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے اللہ وہ عطا فرماتا ہے سبحان اللہ عائق نمبر اکیاون سے لے کر آئق نمبر چھپن تک تلاوت کر رہا ہوں ارشاد فرمایا نبیم اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کام جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام کو کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں ابشر ام کی کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اب کاہے پر بشارت دیتے ہو کالو بشر نا قبل حقی فلاق کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نا امید نہ ہو اولا وق نہ رسمتی ربی ہی کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے نبی نی آئے نمبر 51 سے آئس نمبر 56 تک سنا پہلے اللہ نے دبوت پر دلائل دیے پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا پھر قیامت کے احوال بیان کیے اور نیکوںکاروں بدکاروں کا حال بیان کیا اب اللہ تعالی انبیاء علیہ علیہ مصلاط و سلام کے واقعات شروع فرما رہا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر عبادت کا زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو اور ان کے منکرین کے انجام سے عبرت حاصل ہو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا اللہ نے فرشتوں کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو سلام کہا اور فرمایا ہم تم سے خوف زدہ ہیں اس لیے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بنا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت ان کے گھر آ گئے تھے یا کسی نامناسب وقت میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مت ڈرے ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں ان کی اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں کیا بڑھاپے میں ان کے ہاں بیٹا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا اللہ ان کو جوان بنا دے گا یا اسی حالت میں ان کو ان کے ہاں بیٹا ہوگا ان کو بہت عرصے سے بیٹے کی تمنا تھی جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو وہ حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے انہوں نے جو کہا تو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو تو وہ اس بشارت کو دوبارہ سننا چاہتے تھے کیونکہ انسان خوشی کی خبر کو بار بار سننا چاہتا ہے رشتوں نے پھر یہی خوشخبری سنائی اور کہا کہ ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں کیونکہ انسان اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے یا تو اس وجہ سے مایوس ہوتا ہے جب اسے اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کو بندوں کے ضروریات کا علم نہیں ہوتا یا وہ اللہ کو بخیر سمجھتا ہو یا اس کی عطا سے مایوس ہوتا ہو تو خلاصہ یہ یہ اللہ تبارک و اعلیٰ کی عطا سے وہی شخص مایوس ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے عالم قادر اور جواد اور فیاد ہونے پر ایمان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ان صفات پر ایمان نہ ہونا کھلی گمراہی ہے چنانچہ آیت نمبر ستاون سے لے کر سات تک تلاوت کر رہا ہوں یہ چار آیتیں ہیں اور آج کے درس قرآن سے متعلق بھی آخری آیتیں ہیں ارشاد خداوندی خت بکم عل مرسلوم کہا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتوں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں الہ علا لو ان لمجو اجمائین مگر لوت کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان ملائکہ کے درمیان کی گفتگو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس متعدد فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف بیٹے کی بشارت دینے نہیں آئے بلکہ کسی اور زبردست کام کے لیے آئے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے فرشتوں تم اور کس کام کے لیے آئے ہو تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے منکروں اور مجرموں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں ما سوا ان لوگوں کے جو حضرت لوت علیہ السلام کے متبعع اور ان کی قوم کے مومنین ہیں ہم ان سب کو نجات دیں گے منترین پر عذاب نازل کریں گے اللہ کو اکبر اللہ رب العزت یہ درس اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما البلا البلاغ مبین تو الحمد للہ نمبر ساٹھ تک جو ہے ہجر کی جو ہے وہ سے متعلق درس ہو چکا سورہ ہجر شریف کی ٹوٹل جو ہے وہ ننانوے آیات ہیں تو اس اعتبار سے تقریباً میرا خیال ہے کہ انتالیس آیتیں باقی رہ گئی ہیں اور میرے رب نے چاہا تو آج پیر کا دن ہے منگل اور بدھ یعنی کل اور پرسوں پرسوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سورہ ہجر شریف مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے تو ابھی ناز شریف لے فرمائیں نواز شریف کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے درس سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جواب آپ دے سکیں انشاءاللہ جی آظم بھائی کشیفنا ہے وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ حضرت مجھے یاد نہیں ہے شاید ممکن ہے کہ سترہ یا اٹھارہ آیتیں شروع میں ہوئی ہوں تو نہیں سترہ اٹھارہ ایسے تو نہیں ہوئی ہے سورا سے آج آیت نمبر ہم نے ستائیس سے شروع کیا ہے آیت نمبر ستائیس سے شروع کیا ہے تو بر میں غور کرتا ہوں اگر مجھے یاد آ گیا نا تو انشاءاللہ میں پھر ارض کر دوں گا دل میں مدینہ آپ تشریف لائیں نہ شریف علیہ فرما ما دیں